دونے میں جانا ہے اگرچہ آرام اور اس کا گامنا تینوں کے فاجنامے کے یہاں جس طرح انہوں نے جو ہے وہ اجترات راہی دبا حج کی گئے اور کیا دبانی کی سبا مخالی پس دبھے قرضیت تحجہ دہات کریمانا دعبا پناکت پیدا کریمہ سکر بکی دونس کی سنگچ پر راہی دبانا حج کی گندارگی پیادرم کی یا تو کر جارمارا کل ازامری یا چین من کل فجنامی یا پانستا علی سبیرین حضر ستا راہی دی کریمہ سکر مختلف پر راہے لہو دے تو پر راہے لہو آنے اللہ کا رسے دے شاو کلاہ کو پیادر رسے دے شاو اگر صدقی مجوب دے اس دعات پر راہے لہو ہی اور غالباً اس در بھی لو پر راہے لہو جی لکھا تفسیر پر حدیث کی تو عزاب در راہے لہو جی لکھا دا آیاتی کرمی پس و مقی آیات رضی کرد بابنا باب قل باب تفسیر قبر اللہ تعالی اب یالو <سؤال> قور اللہ <سؤال> ایت آ رہا ہے تو اگر جارم ہمارا کو نظام الیاتین من قلب جنامی بعض منشین دور تیا تذکرہ کی یہ چاروں براہل والے اور سر والے ضروری ویلا ان لا ابا من اقتصنا بیادت ضروری کی تادتی ارتھان کہ بیادت ثوابین نکجاد مشقت سے اس کو گاڑی کی بابا قول اللہ تعالیٰ ادوکا رجالا مالا کل زامریاتی اینو تفسیر او بااندھا قول دبائی صلاح چرا دیتا سب جادا رجالا ماجید ماجید والا کل زامرین او بہر اب تیز ربطار او کباری کمچے شراح ملظور مالاکینا مراسل نگر تازیو زامر اگے حیوان طوری جیبی چلاوکا عصوی او پوکا بی چلاو اولا قرار پیچے کھچاک شید اور باعتاہ او لینے بہتا ہے برا کم شو وقت وقت قانی لیگی زد علی سبراول قولا میں بہتا ہے شبک سیرا بے لڑی بے دو سیرا بے سیر وقت من بنوارا سبا زمین بے اتنا آغاز جاتی گوہ او کر دیو ورزشوشی نتی درکتارا او دا جلسے دو جنے اتاتی بجم چیگی لکر اتی نجم راو علا لذا کل لذاب ان پارا تی درکتارا او خبانی چ لا رين لا رينا من كل ذي جنام يشهد ملائكهم يحاضر شديا قر المنافقين ذنوبهم غفريدي دارشامين منافقين ذنوبي سفرات او سائد ذوي صنا هدالن رابيع پججن را گلے و تدید کن اصابت بانے سکران پی جا جائے چی رضی سردن ویسی لات وید انگر نکلے قیم انتقال من سردن اللہ سردن لے آدنا مناسبتیں ایسا جنو حیاتیں اور صرفی دمیلکل لی پججن پی مناسبتیں ارزالان کہ جا جن اصور کلو آسان لاری اور دا حضر سکر قید عبداللہ ابن عمر لزنانہو انہ ابن عمر اید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارا ملائے مردن روحوی معلوم ریولی نبی رسولم ارکب راہلتہو سر جمتباہ دینے سرم آنے سرے دینے پیادر کل <سؤال> سے ضروری لی لی سرم جہل <سؤال> دینے جاتونا رجعہ علم آلہ اپن لزائی مردن ارکب راہلتہو بزیل حلیفہ وزیل حلیفہ وزیل حلیفہ وزیل مقاوی وجد ارکب راہلتہو دائب وجد مناسبت جب سرم آنے حد بلدم من فجر عميت من كل فجر منهم باب التفسيرات ذكر ما دار الله انرحت لما كان आदमी के सो रात और ने वजह लेकर जागत करता रहा सदरा के ध्यान का संजना सो يوم يا ذو كان رجار مالا قد جاء मेरे आगे تفسير الزمراه له بذل حلفي من كل فجر عميت تفسير الرابع ثم يحل بهم حين التلبیہ يحلوا میں بے ثربیہ ویلا ہی نے صحیح قیامہ کر بچے برابر تک ظہر رات عشاء کے علاوہ احرام کا مقابلہ اندامقامن کا تصدیراشی میں مارک 30 پہلے چکر سورشی بعض لحاظ سے میدان مقام تو رہی کہ جناب علیہ الرحمۃ اللہ علیہ مدینہ مقام فی ابو کے کم رکعاتوں وہ کہ دی احرام داخل کے بعد اور تربیہ کے بعد داخل ہے وہ تربیہ نبیر اسلام نہیں تھی دقیق محمد جید ترلید وہ تربیہ پا ہندر کو کمی ہے وہ احبات کی ہو یہ کلا بگام کار تربیہ ہوئے دا چاہتا مکہ تربیہ نبیر اسلام علیہ ونشاہ دا وہ شہدین ہیں جدا سمہ اہلنو بی با حضر تربیہ ہوئے وہ احلام مدت صوت ویرے کی بے صوت پہ طریقہ احلام باری کی ہی نتا سبیہ کنچو چکت گت برا راہی ریی کتر حال بیجرہو ان لا اله <سؤال> الا <سؤال> الله صلاه على قرانا وعلى قراتنا و على ثانياتنا ان جاءنا ياتينا ان جاءنا لا ثانيه اله الا اله صلاه من زهيفا من كل فجنع مستراص او حين على كل زامر يذون تراصب عند ثبوت الرهو بالعج او داربي ثبوت جهه من كل فجنع مستراص و و حدیث ابن عباس حدیث ان ابراہیم نے انا سجي على الرحل وقال هذانا ما لم ان كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما اصاب برما ثبوت تحت كتب على بدون ده وجنا مسلم كلمه انه حدث زوري فحدث ثبوت الرحل مسر اللہ جدہ ذکر جملہ باب ال حج علی الرحل وحملها راکۃ من حج شامل حدیث نے وہ حملها راکۃ من اور قدین در پارسانی کتبانی علاکۃ من اور بدیت نے کی جس طرح ردیب سری علاکۃ من قرستانی حدیث قدایبانی وقار امر شطر الرحالۃ المكروہ شطر الرحالۃ الحجۃ دل دلیل الثبوت الرحاب من الحجۃ کلق کی قدرہ حج کے کتنے فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادِ وَجَاهِدُ فِي جِهَادِهِ وَجِهَادِهِ وَقَاضِي كَلَقْوَالِ نَذَارِ ج جُمْنِيدِ جِهَادِ رَأَيْنَا وَأَحَدُ الْجِهَادِ جِهَادِهِ شَدُّ الرَّحَالِ قَاضِي فَقَالَ لَهُ قَتْلُكَ إِنَّكَ جَنْغَ غَدْوِي نَذَارِ الْجِهَادِ جِهَادُهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرِهِ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادِ وَجَاهِدُ فِي جِهَادِهِ وَجِهَادِهِ وَالشَّيْطَانُ جِهَادُ جَمَالِهِ وَذَاكَ الْمَالِكَ رَوَاضِ ذِكْرِهِ قَالَ راہی جلاللہ سلام علیہ وسلم ہے جسور فقط باری رجی بکات مانا اولم یقن شایئن یعنی سرف اکتفیہ فقط قریو حوض جنو لو بخیلہ سرف اکتفیہ فقط قریو حوض جسورن و حد نسان ننبی صلی اللہ علیہ وسلم حج علا رحلن اللہ و بانت اوجزت فرید سرفی رحل باری اکتفاکم بدون دعو جبن چنبیر صلی اللہ علیہ وسلم حج علا رحلن حجی کرو فقط باری سرفی وقانت زاملت وزاملتہم اجا وادا كه راهلات الصرنيثون ذامنا ابنكر سماان ذامناك فينيكي سماان تويكي ومقصود دار جنبه الرسول السلام وقال متعاد توج الصرني بينود سماان بينو كموكيت الصموي واوكيت أخير من النبيين قال حدثنا القادم محمد الحاجة وعندما قالت يا رسولة عدماته لا تردد حديث أمي منين اما مقاليدا في غر مقاماته ذكر كي ترشوهم درسلوك سرور سلوك وراروان ده دو سوا يولس دو سوا درش دو سوا او دو سوا سلوك سرور سوا فاقلس اتسوا سلور مختلف آسانی سے ملاقات اس پڑا او وہ کا زہر کا کا نہیں تو ترا حج امر مزاد ادلالات امر بالقریاء سنتی ثواب ذکر کی اپ آزاد قارن وقان امر داخل وقان حج ونے میں شکایت جولا ما کامل ان تاس امر او کلام امر و اپنے ارا یا رحمان اذ اب دیکھو امر حمن تنعیم موذا قرقر دیتے امر او کو دیتے تنعیم مقارن سے میرے حت واسع تنعیم مقارن سے کی جی احرام فأقطبها مقام لسر جميع ذلك فأقطبها طرف هذه الذرى فأو سر هذه ما لا لاكن او كما نفا خبره من جابر قال لي قال لي سلام الله مانا وانا مراده فاسنعت لنكثر داجوا وسواح حج مبرور ما مل حج المبرور يود حج الماناقي ما لا باس فيه في مل بالماشه فيه دم ما دار ياه فيه جبال كرياني منتوا حج كامل هو حج جسمي دريالي نور دريان لدر مانا ياه تي مالا دار فسوخا، دار او, او تبدیلی راشی کہ مہاجر صاحب کا دعہ حج نباہ میں حالت بدل سی اوھا دادنان اعلی و مجد نسلاہیت پہ حیثیت لازم انقلاب گراشی دا فساد پہ چلی حرام جن میں یوجی کر اثر راز معلوم اندازہ جے دکن خراب را گئے او انقلاب چن فساد و صلاحیت سے انقلاب را گئے معلوم اندازہ حج مقبول نیا دلن مقبولیت دا حج او کہرے الان كما اور شانتا وال مدارج حج مقبول لے کر چلے بذل الحج مبرور احاديث مکی تجھے بعد الصبح کے معذ تاخیر سد اشکان اور جوابات صدا و سال یودی اے رمضان سنو جوابات سن مطلب ذکر الیماب اللہ کل جہاد سے من اللہ طلب الوارجن کرے کل کلام سے من مسلمون من دسان و دیہ اندا پہ تا اطلاع اخبار و سایر کا سا یا نقار حاضرین افضل مرات، افضل شخصیل افضل مرات، افضل نوعی مرات لئے قیمہ بھی تو ہمیں شکر کریں سوئلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو المال افضل رم. افضل نبی رسران اکمی عمر کامار اکمی عمر کامار اکتر دین اکثر سا اجرم صحابا قار ایمان باللہ و رسولی خیل سمم ازاقار جہاد فی سبیل اللہ سمم ازاقار حج مبرورن ازاقی مالی و شری وی حبتنا عبداللہ علیہ وسلم نبار قلتنا ق سلوزوں اور, اور سروس کی دن و خام کی سرور جہاد وقت دو اسلام پہ جہاد مسن جب مطلب تھا قال لا الا تقال لا نكنا الذين نكنا ذو جہاد حج مبرور استاثر فاره افضل جہاد حج مبرور ہے لقد جہاد ظاہری کی بلکنا منافقین تصدد سوی سبب تو مشاققت کر دی اقالات دی نا دیو جو دی بہ حق نكنا افضل جہاد حج مبرور استاثر فائے ذرانو خاصاً استاز نقارا افضل جہاد حج مبرور رئے اور بعض ان کوئی کہ لیکن نرازی بیسے دراستر بالتشدید و بالتقفیم خارا اینو اللہ اینو لیے افضل جہاد استاز فحق کی استاز لیکن افضل جہاد صفحق کی مطقنن لا, لا لیکن افضل جہاد افضل جہاد عصم شوہ مبرور خبر شک لیکن الزوجہ کا سوچے حج مبرور لے حج مبرور نہیں فرمایا کتنا نماز پڑھا کتنا نماز پڑھا کلا جتنا قرار لگا کلا جتنا نماز جتنا نماز جتنا نماز کلا جتنا حج مبرور معانی کا ذکر جیسے ہوا قد الحج المبرور لقد امرك اللہ معرفت وسلم مسوق لا تصلى في جاز معرفت سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم من حج ان من دا دا حج من ہجر و حج حج حج و و حج من, من ج یانہ نو مینکلا پدیکے جما جماھہ ہارا تمرا دی امانات متک قول فاہ تمرا دی خبر الجماذ زنانو کرا قابل برا دی لمیر پوس مینکلا ک تھا انا میپسو تاوری خبیہ مینکلا جما تکا کر کا حلال جماں پدے سر کے سیندا بلا میپوس مینکلا جما میں نک خبر الجما ہارا ہسو انہی قول تبد تبد کاری ہوتا نے قول متکاری نہ پھند متکاری اون جی تا لیکن پہاسرا رجا کدت ح <سؤال> ن دا بچے کی او خصوصیت خصوصیت او مگر پ الذي <سؤال> ويملا على قارن ذکر کہیں ہم نے عبد رب اجمعاد پھر پڑے گا جس کو کوئی جتا مقبر میں کا شرجا ہے يوم ورتم وا مگر دے دروازہ سن قران لا بار زکانا شان دل در مورن امام فق اجازم نجبائلی موازا اکیلالاکی مرافی مندی ولو خسادم وصولادکن فرزادم نینی عجود خنات امیدت والا فرق فرزاد رسول اللہ علیہ وسلم فیالی نینی مندرنی والیالی مدینہ تیزالی مدین والیالی شام جا فرق باق و فرض مواقعیت الحج و نعمر اما بہترین تردیب با حسد کی مناغت سے رجماری لاول فرضیت حرت عال احداد سیکھی گی اور بیان پیدرت حرم اور حرم کا تو قدقہ دے مندل دا آداد آد حج و بعد دائمی کے پیت تحجی کر گئی بیا باب نمر مرکت خیل لکتاب الجنایات چکم مناحید و احرام دید عمری آداد حج اور ان کی جنایت ذکر گئی آخر کی جونکہ حاجی صاحب مدنی منوری تر تشریف دیز جار قبر النبی دیو جن دا حرام تر مدینی اور تزیار فا قبر النبی سرسل داوی آداد ذکر کی دارو الحاصل و خلاصہ و تردیب باپو پروتھمرمری می دین و جبر راغان عبداللہ مرفاض ابو منزل دل کی سو فرمان دل کے ورا او کو سات موصرات وں داد دین مر کے موا سراد پھلا نکم دین ثابت دے جس عمرین اسکلم عمرین نکم دین کرو ان اے جو ذیاک تو ان اتمرا چنے تو کم دا عمرین انا تے میرا ان ار بھی عمرہ جس نے تو کم دا عمرے ا لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل النجم قلن دا موافق تہجد دی دی ذکے با برکت دا موافق تہجد امیدوار ذکے با دا عمرہ پر ظہر قررہ مگر کریم ماقت تم راج مقربل مواقف سنبیر السلام قدیت رقیبانی یاد عزیم کر زوری سنبیر صلی اللہ علیہ وسلم لے اہل النجم ان کرنا لے اہل النجم تفارہ ترن المرازم جتی بردین ان لیت چیزی آقاباتی لگنا جلحج و کن عمری والی اہل مذینا سرح لیفا اوہل مذینا سرح لیفا جتی بردینہ و لی من مر لائدیخا را رسروات راجیم والی اہل بابو سارا منشور حاضر من شاذ النذور زياده تزود ان خير الزاد التقوى هذه باب دهك يراد حق دوخذ ريدا من شاذ النذور دعادي كريمه وتزود ان خير الزاد التقوى تو قر ايتذاب رحاي حتى تجي برمن مغا يتش هني برابر توكل لے کر توکل فني خاص باب تو قر ايتكرغا سندك غرض تو کہ اپ تقا شان مسئول وخدا جان انسان یہ سوال نہ کرتا ہے مجلس غازو برابتو کہ اپ کا پایان بچو انسان لا احادیس مراقبت ذات با ذات مرشی نظر رکھیں عالم جرباز خارقان ہجری فرزند اولاد زودن عبد الله ابن ابا کرم نمبر وچ ہے یمن او ذات تو کہ نوڑنی اولاد میں لا کی فال لانی لا حنرم ترک رسباب ترکاب کھیلا کے سن علم سوکھ کے بہترین تاخیر اور سوچے اسباب بالکل مناسب نے کریم خاندان جائز دے نہ ازا اکدیم مکہ مکہ مکہ معظمی دار بے توبکل پاہی فاتنی تعلننا آخر بے توبکلو على اللہ سکر میں بخواہ اعتماد کردو ازا اکدیم مکہ مکہ مکہ مکہ مکہ مکہ مکہ مکہ ساہب انا آخر بے میں خرقنا سوار افضل اللہ عز وجل مرخی نزول و تزاودو بینا خیر از دارت تکوارا ویبنو ایلاء عن عمل عن اکرام ومرسلہ جیدو لکہ اللہ